أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاك كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد مقصد سورہ سعد کا العبتلا آلل مستفین اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ یہ ان پر طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں وہ تمہاری کیا حاجت پوری کریں گے گزشتہ سورت کے مضمون پر اس صورت میں زیادت ہے اور مزید وضاحت ہے صرف آجز ہی نہیں کمزور ہی نہیں بلکہ ان پر آزمائشیں اور مصیبتیں لائی گئی ہیں صورت تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول آیت نمبر سولہ تک جس میں مقاصد اربع سے انکار کرنے والوں کو زواجر دیے جا رہے ہیں یہ قرآن سے انکار پر زجر دیا جا رہا ہے رسالت سے انکار پر زجر توحید سے انکار پر زجر اور یہ قیامت سے آخرت سے انکار پر زجر سواد اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والقرآن القرآن قسم ل شہادہ جب واو قسم ل گواہی کے لیے یہ لے لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں جواب قسم اگر ذکر نہ بھی ہوا ہو تو اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جن علما نے جن مفسرین نے واب قسم لیا ہے تو پھر یہاں پہ جواب قسم میں اتنا اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اس کا جواب محضوف ہے تو پھر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ جواب قسم یہ محضوف کرنا اور اسے حذف کرنا یہ بھی عربی قواعد کے خلاف ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کم اہلکنا یہ اس کا جواب ہے تو کوئی سورت کے آخر میں کوئی اور آیت وہ ذکر کرتا ہے یہ کہ جواب قسم وہ فلاں آیت ہے کہ اسی طرح یہاں پہ بل اضراب کا یہ اگلی آیت میں آیا ہے تو قسم اور جواب قسم کے مابین یہ بل کے ذریعے یہ اضراب یہ بھی مانے ہے اور رکاوٹ ہے کہ اگر بعد کی کسی آیت کو جواب قسم قرار دیا جائے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پھر ایک طویل گفتگو ہے کہ آسان جواب یہ ہے اگر واب قسم یہ بمانے شہادت اور گواہی کے لئے لیا جائے تو پھر اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سعد اور قرآن مجید میں یہ جو واب قسم ل شہادہ شہادت کے لیے آیا ہے تو ہم نے مفسرین کے حوالے سے ذکر کیا امام راضی اور اسی طرح دیگر ذکر کرتے ہیں دراصل یہ بطور دلیل کے ہوتے ہیں یہاں پر یہ دلیل یہ ایک دعوے پر ذکر کیے جاتے ہیں سواد یہ اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو و اور گواہ ہے قرآن شاہد ہے قرآن و نصیحت والی کتاب ووکر نصیحت والی نصیحت والا قرآن یہ گواہ ہے یہ گواہ ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت پر گواہ ہے یہ لوگ یہ اگر توحید کو نہیں مانتے تو قرآن کی گواہی یہ توحید پر کافی ہے یہ قرآن کی یہ نصیحت یہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت پر یہ کافی ہے یہ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا قرآن مجید کے اس پیغام میں یہ کوئی کمی ہے کوئی کوتا ہی ہے کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے یہ منکرین یہ اس کتاب کو نہیں مانتے کیا اس کے پیغام میں کوئی خامی اور کمی ہے کہ جو یہ اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے اور اس کی دعوت کو ٹکراتے ہیں دراصل یہ قرآن میں کوئی خامی کوئی نقصان اور کوئی کمی نہیں ہے بلکہ انکار کرنے والے غرور اور بڑائی کے نشے میں ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں کھڑے ہیں اختلاف میں کھڑے ہیں کیونکہ اگر اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو پھر یہ ان کی سرداری وہ جاتی ہے ان کی سرداری کو نقصان پہنچتا ہے یہ صورت یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے بالکل وسط میں درمیان میں نازل ہونے والی صورت ہے یہ بڑا یہ جی کشمکش کا دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ بڑے زور اور شور سے جاری تھی یہی وہ زمانہ ہے کہ قریش کے سردار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرپرست تھے ان کے چچا ابو طالب ان کے پاس آئے اور یہ شکایت کی کہ آپ کا یہ بتیجہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے یہ ان کی برائیاں بیان کرتا ہے تم اسے سمجھاؤ تو ابو طالب نے اپنے بتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سرداروں کے سامنے کہا کہ یہ مکہ کی یہ سردار یہ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں کہ تم ان کے آلیہ کی برائی یہ بیان نہ کرو اور جو یہ چاہتے ہیں انہیں مان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ چچا جان میں انہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس بات کو مان لیں تو سارا عرب یہ ان کے قدموں میں آ کر گر جائے اور یہ بات بالکل سچی تھی بعد میں جن لوگوں نے صحابہ کرام نے یہ اللہ کے پیغمبر کی بات مانی تھی تو عرب تو کیا بلکہ وہ بڑی بڑی طاقتیں وہ ان کے قدموں میں آ کر گر گئیں تو سارا عرب جو ہے یہ ان کا تابع اور متی ہو جائے عجم یہ ان کے تابع ہو جائیں تو وہ تو سرداری کے لالچ میں ہی تھے دنیا کے لالچ میں ہی تھے بتاؤ بتاؤ وہ کیا بات ہے ایک نہیں بلکہ دس باتیں جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے تو انہوں نے یہی مزاق اڑایا کہ دیکھو یہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے اور یہ اپنی بات سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتا بس وہی بات اور وہی رٹا کہ بس ایک خدا وہ اکیلا اس پورے کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے کیسے یہ باور کر لیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے یعنی توحید ان کو عجیب بات نظر آتی تھی تو قرآن مجید یہاں پہ اس صورت میں یہ کفار کی انہی باتوں کا یہ ذکر کرتا ہے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي و شقاق دراصل یہ لوگ یہ تکبر میں ہیں اور مخالفت میں کھڑے ہیں دراصل کہ اس مخالفت میں کھڑے ہیں اور اس تکبر میں دراصل انہیں تھپڑ رسید نہیں ہوا تو اسی لیے اگلی آیت میں تخویف دنیاوی وہ دی جا رہی ہے کہ میں نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے اور یہ اصل میں تھپڑ کے انتظار میں ہے مار کے انتظار میں ہے پھر ان کے اعتراضات کہ فرشتہ جو ہے وہ رسول کیوں نہیں آیا جس طرح قرآن میں جگہ جگہ سورہ انعام میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ فرشتہ پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا یہ آخر انسان کو رسول کیوں بھیجا گیا ہے کہ اسی طرح رسول اللہ سے انکار کی وجہ کہ یہ ایک الہ کو یہ پورا کائنات اور ایک الہی سب کچھ کرے گا اور ان کی یہ بات کہ یہ جو اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے ضرور اس کے پیچھے کو اس کی چھپی غرض ہے ان نہاد لشی ان اور ان کا یہ اعتراض کہ یہ باتیں اور یہ توحید کی یہ تعلیم اور توحید کی یہ بات ہم نے اپنے آخری مذہب میں اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی نہیں ہے تو اگر یہ حق بات ہوتی تو ہم اپنے بڑوں سے سنتے اور پھر اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کہ جس کو رسول بناتے تو یہاں پہ پھر اس کے جوابات یہ دیے جا رہے ہیں اصل میں یہ اللہ کے پیغمبر یہ اللہ کے پیغمبر سے انکار نہیں کرتے بلکہ بل ہم فی شک من ذکری دراصل یہ میری کتاب سے شک میں ہے قرآن سے شک میں ہیں ورنہ اللہ کے پیغمبر کو تو صادق اور امین سمجھتے تھے دوسرا جواب دراصل انہوں نے میرا عذاب یہ چکا نہیں ہے اسی لیے ایسی بڑکے جو ہے یہ مار رہے ہیں تیسرا جواب کیا یہ نبوت اور یہ رسالت یہ اللہ کی رحمت کے یہ خزانوں کا ٹھیکہ جو ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے کیا کائنات کے یہ مالک ہیں کہ ان سے پوچھے بغیر اللہ کسی کو نبی نہیں بنا سکتا تو قرآن اسی انداز میں یہ بات یہ ذکر کرتا ہے اور پھر اگلی آیات میں پھر ان قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیغمبروں کی تقزیب کی ہے انہیں جٹلایا ہے ان کی دعوت سے انکار کیا ہے تو قوم عاد کو دیکھو قوم سمود کو دیکھو اور ان کے نمونے یہ دیکھ لو تو یہ پہلا باب یہ اسی انداز میں جو مقاصد اربعہ ہیں توحید رسالت اور قرآن اور آخرت تو ان سے انکار پر یہ زواجر یہ دیے گئے ہیں صاد اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو و اور شاہد ہے قرآن گواہ ہے قرآن ذکر نصیحت والی کتاب بلین بل کفروف عزتیں و شقاق یہ قرآن میں کوئی خامی کوئی کمی نہیں نہ اللہ کے پیغمبر میں کے بیان میں کوئی نقصان ہے دراصل یہ لوگ تکبر میں ہیں مخالفت میں کھڑے ہیں بلدین کفرو فی عزتیں شقاق بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے کفروں میں ماقبل مضمون کی مضمون سے انکار کی طرف اشارہ اور آمنو میں ماقبل کے ماننے کی طرف اشارہ یہ قاعدہ ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں بلدین کفرو بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے فی عزت وہ تکبر میں ہیں عزہ اصل میں جیسے جگہ جگہ ہم عزیز کا معنی کرتے ہیں غالب غالب اور یہاں پہ اس سے مراد ان کی وہ جو بیجا غیرت ہے بیجا غیرت اور وہ جو ان کی خود ساختہ ہے یہاں پہ عزت سے مراد وہی ہے جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا عزت بل اتمی جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کی جو خود ساختہ عزت ہے وہ اسے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے اور اس کی وہ بے جا غیرت وہ آڑے آ جاتی ہے یہ اللہ کی مخالفت کے مقابلے میں اور وہ اللہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی بلدی نہ کفرو بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب قرآن سے فی عزتن وہ بڑائی کے غرور میں ہیں وہ تکبر میں ہیں وشقاق اور سخت اختلاف میں ہیں کم اہلک نہ من قبل دراصل انہوں نے ابھی ہلاکت کا وہ کوڑا ان پہ آیا نہیں ہے دراصل ان پر عذاب نہیں آیا ورنہ جن پر عذاب آیا تھا گزشتہ قوموں پر پھر عذاب کے وقت انہوں نے اسی ذات کو پکارا ہے کہ جس ذات کو وہ نہیں مانتے تھے اور پھر اسی ذات کو وہ پکارنے لگے لیکن پھر وہ وقت وہ خلاصی کا وقت نہیں تھا وہ بھاگنے کا وقت نہیں تھا اور پھر ان کا وہ اقرار کرنا اعتراف کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کم اہلک نہ من قبل مین قرن تخویف دنیاوی یہ کتنے ہلاک کیے ہیں ہم نے من قبل ان سے پہلے من کرنن بستیوں میں سے قرن صدی کو کہتے ہیں قرن اسی لیے ہم حاصل مانا بستیاں کتنی ہلاک کی ہے ہم نے ان سے پہلے من قرن بستیوں میں سے فنا دو تو پھر انہوں نے پکارا اللہ کو بڑی آجزی سے اللہ کو پکارا اور پھر کل میں پڑنے لگے ولا تا ہی نہ مناسا یا تو یہ مشابہ بلسا ہے لا اور ما مشابہ بلسا تو اگر مشابہ بلسا ہو جائے تو پھر جو اس کا اسم ہے تو وہ محظوف ہے اور یہ ہی نہ مناس یہ اس کی خبر ہے یعنی کلام اصل میں یوں ہوگا کہ اے ولاتا تا ولا تل ہی ہی مناس اے لیس الحینو ہی نہ مناس کیونکہ لا بانے لئی کے ہے تو اس کا جو اسم ہے تو وہ محضوب ہے اور وہ الحینو ہے ولیسا اے ولا تلحین تو انہوں نے پکارا اللہ کو اور نہیں تھا وہ وقت وقت خلاصی کا اور نہیں تھا وہ وقت وقت بھاگنے کا یعنی پھر اس وقت اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا پھر وہ ان کے چھوٹنے کا وقت نہیں تھا مناس اصل میں یا تو یہاں پہ ظرف ہے یعنی ظرف زمان ہے اور یا مزدور میمی ہے یعنی وہ مزدر کہ جس پر میم آتا ہے مناس اصل میں یعنی پناگاہ پھر ان کے لیے کوئی پنا گاہ نہیں تھی چھپنے کی جگہ نہیں تھی جائے فرار نہیں تھا ناسا نوس اصل میں بھاگنے کو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب عرفات سے بخاری کی روایت میں کہ جب وہ عرفات سے جب مستلفے کی طرف آ رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب راستہ کھلا ہوتا اور رش نہ ہوتا تو نسا تو اللہ کے پیغمبر اپنی اونٹنی کو بگاتے تاکہ جلد از جلد وہ مزدلفہ وہ پہنچ جائیں تو ولا ہی نہ مناس تو نہیں تھا وہ وقت وقت خلاصی کا بھاگنے کا ولا تھا ہی نہ مناس اور یا لائے نفی جنس ہے یا لائے نفی جنس ہے معنی وہی ایک آتا ہے لیکن ترکیب میں یا لا یا مشابب علائیسا تو وہ مانا اور یا لائے نفی جنس ہے تو پھر لائے نفی جنس میں منسوب ہوتا ہے اور خبر اس کی وہ مرفو ہوتی ہے ولاس اور نہیں تھا وہ وقت خلاصی کا منہم ابسائت میں زجر بے انکار رسالا اور ان لوگوں نے تعجب کیا ان منکرین نے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا منہم انہی میں سے یہ لوگ یہ بات ان کے لیے عجیب بات ہے کہ ایک انسان ایک بشر یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے فرشتہ کیوں نہیں آیا وقال ال کافرون ساحر انکزاب اور کہتے ہیں منکرین یہ اللہ کے پیغمبر سے انکار کرنے والے اور قرآن کے منکر ساحر کزاب یہ ہے جادوگر کذاب اور بڑا جھوٹا مبالغے کا سیگا ہے اور پیغمبر پر یہ فتویٰ کیوں لگاتے تھے یہ اصل اختلاف کی وجہ یہ تھی توحید توحید کی وجہ سے ہی یہ جھگڑا تھا یہ اجا واحدہ یہ آیا بناتا ہے یہ پیغمبر الہ متعدد مددگاروں کو بہت سے مددگاروں کو الح واحدہ ایک مددگار اور مشکل کشا کیا یہ پوری کائنات یہ صرف ایک الہی چلائے گا تو اللہ نے ان بزرگوں کو کیوں پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ مشرک کے ذہن میں یہ ایک فطور شیطان نے ڈالا ہے یہ اجاط اللہ واحدہ سورہ بقرہ میں اور جگہ جگہ یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا وکالت خد اللہ کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں قرآن نے وہاں پہ پانچ جوابات دیے تھے یونس میں بھی پانچ جوابات دیے تھے سبحانہ پاک ہے اللہ نائبوں سے پاک ہے اللہ شریکوں سے بلہ معاف سماوات ورت کل الحو قانتون بدیع السماوات و اضا قضا امر فنا یقول له ف یقون اور قرآن نے رد شرک مختلف انداز سے کیا ہے یہ اپنے مال میں تو کسی کی شراکت داری وہ برداشت نہیں کرتے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹہرانے کے لیے بڑے تگڑے ہیں یہ اجاحت الہ واحدہ کیا بناتا ہے یہ پیغمبر الحطہ بہت سے مددگاروں کو الہ واحدہ ایک مددگار اور ایک مشکل کشا ان نہاد لش ان عجاب بے شک یہ ایک چیز ہے بڑی عجیب عجاب یہ مبالغ کا سیگا ہے عجب سے یعنی اس بات کا بالکل باور ہی نہیں کیا جا سکتا یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی یہی جیسے قرآن نے کہا وہ اور انہوں نے یہ تعجب کیا تو اصل میں پیغمبر سے پیغمبر سے تعجب کرنا اور ان کی یہ باتیں کرنا دراصل یہ مسئلے توحید تھا کہ جس کی بنیاد پہ پیغمبر کے ساتھ اختلاف تھا عجیب اصل میں یہ مسئلے توحید ہے اس کو نہیں مانتے تھے یہ آپ کی ذات سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا لیکن آپ کی باتوں سے اختلاف ہوگا ان نہاد لش ان عجاب بے شک یہ ایک چیز ہے ایک بات ہے بڑی عجیب ون تو لقل من ہم ون تو لقل منہ اور روانہ ہوئے المل وہ معتبر اور وہ سردار منہم ان سے ان میں سے اور ہمیشہ یہ بڑے اور معتبر ان کی سرداری کو چونکہ نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی تو ہماری پگڑی تو گئی ہماری بڑی اور ہماری سرداری تو گئی ون تو لقل مل اور روانہ ہوئے وہ سردار اور وہ معتبر ان میں سے انمشو اور روانگی میں یہ کہتے ہوئے کہ چلو چلو وس بو الاحتی اور ڈٹے رہو اپنے مددگاروں پر اپنے مددگاروں پر ڈٹے رہو یعنی صرف خود انکار نہیں کرتے اور یہی ان کی وہ فی عزتیں و شقاق یہی وہ ان کی بڑائی اور تکبر تھا اور مخالفت تھی کہ خود بھی نہیں مانتے تھے اور اوروں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنے رہتے تھے یہ اپنے چھوٹوں سے کہتے ہیں اور اپنے تابے داروں سے کہتے ہیں امشو چلو چلو وس بو الام اور ڈٹے رہو اپنے خداوں پر اپنے مددگاروں پر نہاد اس میں ان کا ایک اور اعتراض تھا بے شک یہ ایک چیز ہے یوراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے یہ پیغمبر جو یہ بات دن رات رٹی رٹائی یہ باتیں کرتا ہے ضرور اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض ہے دراصل تمہارے مخالف اور تمہارے دشمن وہ ہمیشہ اپنے آپ پر تمہیں بھی قیاس کریں گے چونکہ انہیں اپنی سرداری کی پڑی ہوتی ہے لیکن وہ الزام تمہارے سر پر عائد کریں گے کہ یہ جو دن رات یہ باتیں کر رہا ہے ضرور اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض ہے اور کوئی مقصد ہے اس کا یقینا ہمارا قرآن کے پیچھے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے یہی مقصد ہے کہ تم تمہارے عقیدے کی اصلاح ہو یہ اگر ارادہ یہ ہے اگر مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عقیدے کی اصلاح ہو تو یقینا یہ ہمارا مقصد ہے اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہماری غرض یہ ہے کہ اس معاشرے میں توحید پھیلے یقیناً یہ ہمارا ارادہ ہے اور باقی ماندہ وہ جو جس غرض کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو کہ اس کے پیچھے ہم کوئی سرداری چاہتے ہیں کوئی دنیا چاہتے ہیں یا کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہے ان نہاد لشاد بے شک یہ ایک چیز ہے کے جس کا ارادہ کیا گیا ہے یہ اگلا اعتراض ماسما فلم آخرا نہیں سنی ہم نے یہ باتیں یا یہ بات یہ توحید کی فی فلم آخرہ پچھلے دین میں ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے یہ بات نہیں سنی ہمیشہ تمہارے مخالفین ان کی یہی اور قرآن کے شروع سے یہ دلیل ان کی چلی آ رہی ہے گویا کہ ان کے نزدیک جو گزر چکے ہیں وہ تو بالکل حق کی علامت ہیں حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے تم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ حق پر گامزن تھے تو یقیناً حق پر تھے اور اگر وہ قرآن اور سنت اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی تعلیمات سے مخالف تھے تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی باقی رہا یہ بات کہ اگر تمہارا مخالف تم سے یہ پوچھے کہ تم آبا اجداد کے بارے میں کیا کہتے ہو تم آباؤ اجداد کے بارے میں کیا کہتے ہو تو اس میں حضرت موسا علیہ السلام کا یہ جواب یہ تمہیں یاد رکھنا ہے فرعون نے جب اس سے پوچھا تھا کہ فما بال القرون الاولى کہ تم وہ اگلے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ وہ حق پر تھے یا وہ باطل پر تھے تو حضرت موسا نے کہا علمها عند ربی فی کتاب لا اللہ ربی ولا ينسا لا لاید الوربی ولا انسا حسن بسری کے بارے میں آتا ہے حجاج نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ ما تقول فی علی نثمان علی اور عثمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یعنی کہ ان دونوں میں کون بہتر ہے تو حسن بصری نے چونکہ ایک بہت بلند مرتبے والا تابعی دین کو سمجھنے والا تو حجاج اس ظالم سے وہ کہتا ہے کہ اقولفی ہما یہ کما کال من ہوا خیر المنی بے نئی من ہوا شرمن کا میں علی اور عثمان کے بارے میں وہی بات کروں گا کہ جو کہی ہے اس شخص نے کہ جو مجھ سے بہتر تھا یعنی حضرت موسا میں ان کے بارے میں وہی بات کروں گا کہ جو مجھ سے بہتر شخص نے کہی ہے اس شخص کے سامنے کہی تھی یہ بات کہ جو تم سے زیادہ بدتر ہے یعنی فرعون حجات سے کہا کہ تم بھی بدتر ہو لیکن فرعون تم سے بھی زیادہ بدتر تھا اور موسا جو مجھ سے زیادہ بہتر تھا اس نے فرعون کے بھرے دربار میں یہ بات کہی تھی کہ علم ان بھی فی کتاب یا فرعون نے اس سے پوچھا تھا کہ اگلوں کے بارے میں کیا رائے ہے تو اس نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے میرا رب نہ تو اسے بھول آتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو چھوڑتا ہے بغیر بیان کے تو یہاں پہ بھی ماسم انا بحادہ تلاخرا نہیں سنی ہم نے یہ بات پچھلے دین میں ان الا اختلاق نہیں ہے یہ دین یہ کتاب الا اختلاق مگر خود سے بنائی گئی من کتاب ہے یعنی یہ اس پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ بنائی ہے ملہ تین الفاظ یہ آتے ہیں ملت بھی آتی ہے ملت بھی لفظ آتا ہے دین بھی آتا ہے اور شریعت یہ لفظ بھی آتا ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ویسے تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں دین ملت اور شریعت لیکن مختلف اعتبارات سے کہ ان کے معنی آپس میں یہ فرق ہے وہ ایسے مانا یعنی ایک دوسرے کی جگہ یہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ملت اصل میں علماء کہتے ہیں کہ یہ املا سے ماخوز ہے املا املا اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے اور دوسرا کہ اس سنی گئی بات کو وہ لکھ رہا ہے یہ مشتق ہے املئی تو سے اور اسی لیے سنی گئی بات اور پڑی جانے والی بات اس کو کہتے ہیں تو چونکہ ملت میں ملت کو ملت کیوں کہتے ہیں جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں ایک دین کی طرف بلانے کے لیے تو اس اعتبار سے یہ ملت ہے اور جب آپ اس کی تابے کرتے ہیں یعنی بے اعتبار دعوت اسے ملت کہا جاتا ہے اور بے اعتبار تابے کے اسے دین کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی خاص ایک طرز عمل کی تابے کریں اس نقشے قدم پر چلیں تو یہ دین ہے دین کا ایک معنی اطاط اور انقیات کے آتا ہے اور جب آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر اس پر اطلاق ملت کا ہوتا ہے اور شریعت یہ بھی اسی دین کے معوں میں آتا ہے لیکن ان میں سے بعض الفاظ کا بعض الفاظ کی اضافت یہ اللہ کی جانب کی جاتی ہے بعض الفاظ کی اضافت اللہ کی جانب وہ نہیں کی جا سکتی مثلاً کہ اب ملت کی اضافت یہ اللہ کی جانب نہیں کی جا سکتی ملت اللہ نہیں کہہ سکتے بلکہ دین اللہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح شریعت اس کی اضافت اللہ کی جانب کی جا سکتی ہے نبی کی جانب بھی کی جا سکتی ہے امت کی جانب بھی کی جا سکتی ہے تو یہ مختلف اعتبارات ہیں اور مانا تینوں کا ایک جیسا ہے ما سمعنا بهذا تلمل تل آخرہ نہیں سنی ہم نے یہ بات گزشتہ دین میں پچھلے دین میں الا اختلاق نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ قرآن یا نہیں ہے یہ بات اختلاق مگر خود سے بنائی گئی من گڑت اون ضلاع ذکر یہ اگلا اعتراض ہے پیغمبر پہ کہ آیا نازل کی گئی ہے اس محمد پر از ذکر قرآن نصیحت کی کتاب ممبئی ننا ہمارے درمیان میں کوئی اور اللہ کو نہیں ملا تم پر بھی یہ اعتراض کریں گے کوئی اور نہیں تھا کہ صرف تم رہ گئے مذاق اڑائیں گے جواب اور کئی جوابات اس اعتراض کے دیے جا رہے ہیں اے پیغمبر آپ کی ذات سے انہیں کوئی اختلاف نہیں دراصل اختلاف میری کتاب سے ہے بلحم فیشت کی منظکری اور یہ سوال اور جواب یہ سورہ انبیاء میں بھی گزرا تھا بل بذکر ذکر ہم کافرون وہاں پہ بلہم فی شک من ذکری بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں میری کتاب سے میری نصیحت سے کہ دراصل ان کا اعتراض قرآن پہ ہے دوسرا جواب بلا یدو کو آزاب دراصل انہوں نے میرا عذاب ابھی تک چکا نہیں ہے بلا یدو کو آزاب اسی لیے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بلکہ نہیں چکا انہوں نے آذاب میرا عذاب یہاں پہ عذاب ہی ہے اصل میں بلکہ نہیں چکا انہوں نے اب تک میرا عذاب تیسرا جواب کہ ام اندم خزان رحمت رب کا یہ آیا ہے ان کے پاس خزانے تمہاری رب تمہارے رب کی رحمت کے تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جسے چاہے نبی بنائے اور جسے چاہے نبی نہ بنائے کیا اس کا ٹھیکہ اللہ نے انہیں دیا ہے کہ العزیز الوہاب وہ رب العزیز جو غالب ہے الوہاب اور بخشنے والا یہ بخشش اسی کی ہے کہ جسے نبوت دے جسے اپنی کتاب کا فہم دے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہارا بھی یہی جواب ہے کہ تم تمہارے مخالفین سے تمہارا یہ قرآن پڑھانا یہ برداشت نہیں ہوگا تو تم کہو کہ تمہارے بڑوں نے اللہ کی کتاب بیان نہیں کی تم نے بیان نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرے رب کی رحمت کے خزانے اس کے پاس ہیں تمہارے پاس نہیں تمہارے پاس اگر ہوتے تو تم تو مجھے ایک جملہ تک نہ سکھاتے یہ تو میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے تھوڑا بہت علم دیا ہے کہ جو غالب ہے سب پر الوہاب اور وہی لوگوں کو علم بخشتا ہے ہر چیز بخشنے والا یہ اگلا جواب یہ ملک السماوات ارد کیا ان کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی ول اور زمین کی تمہاری کوئی ملکیت ہے وہ مابئی نہما اور وہ جو ان کے درمیان ہے فلیئر تقوفل اسباب تو اگر تمہاری کوئی ملکیت ہے یا تمہاری کوئی حصہ داری ہے فلیئر تکوف ال اسباب تو چاہیے کہ یہ چڑیں فی ال کہ آسمان کے تو چاہیے کہ یہ چڑیں فی اسباب آسمان کے دروازوں میں یہ اسباب اصل میں جمع ہے سبب کی اور سبب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی دوسری چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مثلاً رسی کو بھی سبب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کنویں میں پانی اوپر اٹھانے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کھائی میں یا کسی گھڑے میں گرا ہو تو رسی کے ذریعے ہی وہ چیز وہ نکالی جاتی ہے اسی طرح سیڑھی کو بھی سبب کہا جاتا ہے وجہ یہ کہ اس کے ذریعے آپ ایک اوپر جگہ چھت تک پہنچ جاتے ہیں تو فلیور تقوفل اسباب اگر ان کے لیے کوئی بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی تو اوپر آسمان میں یہ چڑھ جائیں آسمان کے دروازوں پہ جہاں سے فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں تو وہیں سے اس سلسلے کو منقطع کر دیں ختم کر دیں کیونکہ یہ وہی وہی سے اللہ کے پیغمبر پہ آتی ہے فلیئر تقوف ال اسباب تو چاہیے کہ وہ چڑھیں فی ال اسبابی آسمان کے دروازوں میں جن دما دم ہونا لے کے من الاحزاب لیکن کمزوری تو ان کی یہ ہے جن دن جن ما ایک لشکر ہے جن یہ تنوین تذغیر کے لیے ایک حقیر سا لشکر ہے ایک چھوٹا سا لشکر ہے ہونا لیکا ہونا لیکا کہ جی اس اس وقت یا یہاں پہ محضومن شکست خوردہ من الحزاب گروہوں میں سے یعنی یہ ان گروہوں میں سے شکست خوردا ایک حقیر سا لشکر ہے یہ ان کی وہ کمزوری اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے تمہاری طاقت کیا ہے جند ما کا محضوم من الاحزاب ایک حقیر سا لشکر ہے ہونا لے کا وہاں پہ محزوم شکست کھایا ہوا شکس خوردہ من الاحزاب گروہوں میں سے کون سے گروہوں میں سے تو آگے انی گروہوں کی وضاحت ہے کب تبت قبل قومنو ہن جٹلایا تھا ان سے پہلے نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور عاد نے حضرت ہود کو اور فرعون نے حضرت موسا کو جٹلایا تھا ذل اوتاد وطد اصل میں کہتے ہیں میخ کو کیل جسے ہم کہتے ہیں ذل اوتاد لیکن یہاں پہ مراد وہ لشکر ہیں اصل میں ایک بادشاہ کے لیے ایک لشکر ہی اس کی وہ میخیں ہوتی ہیں فرآن اور فرعون ذل اوتاد یعنی لشک لشکروں والا جس کے بڑے لشکر تھے اور جو بڑے غرور اور تکبر میں تھا لیکن انجام کیا ہوا اس کا وہ سمودو اور سمود نے حضرت صالح کو جڑلایا تھا وہ قومولوتن اور قملوت نے لوتا علیہ السلام کو وہ اسحاب کا اور وہ جو جنگل والے تھے جنہوں نے حضرت شعیب کو جٹلایا تھا یہ الاک الاحزاب یہی وہ گروہ ہیں اور یہی وہ جتنے ہیں یہ ان کل الا کزبر رسولہ نہیں ہے نہیں ہے یہ سب نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی لشکر اللہ کردبر رسولہ مگر انہوں نے جٹلایا تھا پیغمبروں کو حالانکہ ہر ہر قوم نے ایک پیغمبر کو جٹلایا تھا لیکن ایک کی تقزیب یہ ساروں کی تقزیب کے مترادف ہے فحق کا تو پس ثابت ہوا ان پر اعقاب میرا آزاب وماینز روح الاسم واحد اب اس میں تخویف اخروی ہے وماین ضرور اور انتظار نہیں کرتے یہ موجودہ لوگ اللہ سے ختم مگر ایک چیخ کی یعنی وہ قیامت کی چیخ ما لہا فواق اور نہیں ہوگی اس چیخ کے لیے من فواق یعنی تھوڑی بھی دیر یا ماں لہا فواق نہیں ہوگی اس چیخ کے لیے من فواق یا ان کے لیے ان قوم قوموں کے لیے من فواق کوئی بھی راحت یا ما لہا من فواق نہیں ہوگی اس چیخ کے لیے من فواق انتظار کرنا یا تھوڑی دیر انتظار کرنا یعنی یہ جب وہ چیخ آئے گی تو پھر اس میں تھوڑی بھی دیر اور تھوڑا بھی وقفہ وہ نہیں ہوگا فواق اصل میں کہتے ہیں جب اونٹنی کو یا مثلاً جب جانور کو دودھ دوہنے کے لیے وہ دوہا جا رہا ہو تو اس میں جو دو دفعہ دوہنے کے درمیان کا یہ وقفہ ہوتا ہے تھوڑی دیر جو وقفہ ہوتا ہے تو اسی کو فواق کہتے ہیں تو یہاں پہ مقصد یہ کہ جب یہ چیخ ان پر یہ آئے گی تو پھر وہ جانور کو اس کے جو تھن ہوتے ہیں جب ایک تھن سے دوسرے تھن کی طرف وہ دوہنے والا وہ جاتا ہے اس کے درمیان میں یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے تو پھر ان کی ہلاکت میں وہ تھوڑا سا وقفہ بھی نہیں ہوگا یعنی فوراً جو ہے وہ نازل ہوگا اور پھر ان کے لیے کوئی راحت کوئی موقع کوئی فرار اور تھوڑا سا وقت بھی انہیں نہیں ملے گا وماینز روحاحدہ اور انتظار نہیں کرتے یہ موجودہ لوگ مگر ایک چیخ کی ما لہا من فواق کہ نہیں ہوگا اس کے لیے من فواق تھوڑا سا وقفہ بھی وقالو اور کہتے ہیں یہ منکرین ربنا اے ہمارے رب عجل لنا قطنا قط دراصل حصے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع یہ قطت آتی ہے وقالو رب بنا اے ہمارے رب عجل لنا کتنا دو معنی ہیں جلدی دے دے ہمیں قطنا ہمارا حصہ عذاب کا یعنی یہ پیغمبر جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہا ہے جس طرح قرآن جگہ جگہ ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے ویستل قبل آزاب کہ عذاب یہ فورن مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی عجل لنا کتنا جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ عذاب کا قبل الحساب حساب کے دن سے پہلے یعنی فوراً ہم پہ عذاب نازل کر دعوت دیتے تھے عذاب کو اور یا دوسرا مانا قطنا یہ پیغمبر ہمیں یہ آخرت کی نعمتوں کی ترغیبات دے رہا ہے کہ مانو اور آخرت میں تم لوگوں کو یہ یہ چیزیں یہ ملیں گی تو یہ لوگ یہ مذاق اڑاتے تھے رب بنا اے ہمارے رب آج لنا قطنا جلدی دے دے ہمیں قطنا ہمارا حصہ نعمتوں کا وہ جو آخرت میں آپ ہمیں جو نعمتیں وہ دے رہے ہیں آج دنیا میں ہی ہمیں عطا کر دیں قبل حساب حساب کے دن سے پہلے ہم آخرت کو نہیں مانتے بس جو دینا ہے تو یہی دنیا میں دے دیں تو قرآن اگلی آیت میں پھر پیغمبر کو تسلی بھی دیتا ہے اور پھر انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والقرآن شاہد ہے قرآن و ذکر نصیحت والی کتاب بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے فی عزتن وہ تکبر میں ہے وشقاق اور مخالفت میں اس کتاب سے کتنے ہلاک کیے ہیں ہم نے ان سے پہلے منقرن بستیاں فنا دو پھر انہوں نے پکارا اللہ کو بڑی عاجزی سے ولا تقین مناس لیکن نہیں تھا اور نہیں تھا وہ وقت وقت خلاصی کا ان کے چھوٹنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے وہ بھی انسان ہے اور کہتے ہیں یہ منکرین قرآن منکرین رسالت یہ ہے جادوگر بڑا جھوٹا کہ آیا بناتا ہے یہ متعدد آلیہ کو اور بہت سے آلیہ اور مددگاروں کو ایک مددگار ان نہاد لشن عجاب بے شک یہ چیز ہے بڑی عجیب ون تو لقل ملا او منہم اور روانہ ہوئے وہ سردار اور معتبر منہم ان میں سے اور چلتے ہوئے اور کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے امشو چلو چلو وزبرو اعلی کم اور ڈٹ جاؤ اپنے مددگاروں پہ ان لش ان یوراد بے شک یہ ایک چیز ہے کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے ما سمعنا فی الملت نہیں سنی ہم نے یہ بات پچھلے دین میں الا اختلاق اور نہیں ہے یہ, یہ بات یہ قرآن اختلاق من مگر من گڑت خود سے بنائی گئی کیا بھیجی گئی ہے اس پر یہ نصیحت یہ قرآن یہ کتاب ممبئی نے ہمارے درمیان کوئی اور نہیں تھا بل ہم فی شک کی من ذکری بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں میری نصیحت سے میری کتاب سے بلکہ انہوں نے نہیں چکا اب تک میرا عذاب یہ آیا ان کے پاس ہیں خزانے تمہارے رب کی رحمت کے العزیز کے جو غالب ہے الوہاب اور وہ بڑا بخشنے والا ہے یا ان کے پاس بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی کہ جسے چاہے نبی بنائے اور جسے چاہے نہ بنائے فلیر تکوفل اسباب تو اگر ان کا کوئی بس چلتا ہے تو فلیر تقوفل اسباب تو چاہیے کہ یہ چڑھیں آسمان کے دروازوں میں اسی لیے مفسرین مانا کرتے ہیں اسباب اے ترک سمای و ابوا کہ آسمان کے وہ راستوں پہ وہ چڑھے اور آسمان کے وہ دروازوں پہ وہ چڑھ جائیں اور وہیں سے یہ سلسلہ یہ جڑ جو ہے یہ کاٹ دیں وہی کی لیکن ان بچاروں کا کیا بس چلتا ہے جند دما دم ہونا یہ ایک حقیر سا لشکر ہے ہونا وہاں پہ محضومن شکس خوردہ حزیمت کھایا ہوا من احزاب گروہوں میں سے کیسے ان کے کی آباؤ اجداد تھے قذبت قبلہم جو ٹھلایا تھا ان سے پہلے قوم نوہ نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے وہ لشکروں والا اور قوم سمود نے اور قوم لوت نے وآسحاب الائکہ اور وہ جو جنگل والے اولائک العذاب یہی تو وہ گرو ہیں ان کلن نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی اللہ قذب الرسولہ نہیں تھا یہ سب یعنی سب قومیں مگر جٹلایا تھا پیغمبروں کو پس اس ان پر نازل ہوا میرا عذاب ثابت ہوا میرا عذاب اور انتظار نہیں کرتے یہ موجودہ لوگ اللہ سے مگر ایک چیخ ایک کی اور جب آ جائے ما من فواق تو نہیں ہوگی اس چنگاڑ کے لیے اور اس چیخ کے لیے من فواق تھوڑا سا وقفہ بھی تھوڑا تھوڑی دیر بھی نہیں ہوگی یعنی فوراً ان پر نازل ہوگا کالو اور پھر کہیں گے رب بنا اے اور یہ کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب قطنا کہ جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ عذاب کا یا ہمارا حصہ آخرت کی نعمتوں کا قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین